میں اللہ سنتا ہوں میں اللہ سنتا ہوں میں اللہ سنتا ہوں میں اللہ سنتا ہوں میں تمہاری ہر بات سنتا ہوں ہاں تم مجھ سے چھپ کر کوئی بات نہیں کر سکتا ہاں نہ کوئی بات نہ اونچا میں کوئی بات نہ سرن کوئی بات نہ جہرن کوئی بات اس بات پر اگر ہم ایمان رکھیں ہاں جی جو رکھنا لازم ہے اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس میں مقدس پر ایمان رکھنا اللہ کی صفت پر ایمان رکھنا ہوگا اللہ کے صفات, ہو. صفات ذاتی میں سے یا صفات میں سے